الوافی بما صحیح حین مقصد نمبر تین العبادات کتاب نمبر چودہ ذكر و دعا یعنی کہ چودہیں کتاب اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے اللہ سے دعا کے بارے میں ہے اور اللہ سے توبہ کے بارے میں ہے اور اس میں كئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل ذکر کے بارے میں ہے اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب وہ ہے جس میں ذکر کے فضائل ہیں اور اس باب کی چار حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس باب کی آخری حدیث آج پڑھیں گے جس کا نمبر ہے نو سو نائن فور ون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام مسلم امام مسلم, مسلم ہیں عن ابی حری و ابی سعید ن الخدری روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ اس حدیث کو دو صحابی روایت کر رہے ہیں ان نما شاہد علنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ دونوں نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہاں پہ انہوں نے آپ کی حدیث بیان کرنے کے لیے گواہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ بات پختہ ہو جائے یعنی کہ ہم باقاعدہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کہیں ہیں کیا الفاظ ہیں آپ علیہ السلاط اسلام کے کہ کرون اللّہ عض وجل اللہ حفتحم الملائقہ و غشیت حمُ الرّحمٰ و نظرت علیہم السکینہ و ذکر اللّہ فیمن عندہ کہ کچھ لوگ نہیں بیٹھتے اس حال میں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں مگر فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے اطمینان قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگ ان میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں ایک دفعہ پھر اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہوں گا پہلے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب آسان الفاظ میں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کچھ لوگ کہیں پہ بیٹھیں تو اللہ رب العزت کے فرشتے ان کا گراؤ کر لیتے ہیں یعنی ان کی, کی تکریم کرتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا گراؤ کر لیتے ہیں اور ان کے دائیں بائیں جمع ہو جاتی ہیں وغشیتهم الرحمہ عمر اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے ڈھانپ لیتی ہے ان یعنی کہ ان پہ اللہ کی رحمت کا نظول ہوتا ہے وہ نظر تعلیم اور ایسے لوگوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے دلی اطمینان نازل ہوتا ہے اور یہ دلی اطمینان بہت بڑی نعمت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سکون نہیں ملتا نیند نہیں آتی سکون لینے کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں نشے کا شراب کا یا رات کو سونے کے لیے انہیں نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے دلی اطمینان نازل ہوتا ہے آج وہ لوگ جن کو یہ شکایت ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں ٹینشنوں کا شکار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان پریشانیوں کا علاج اللہ کے ذکر میں تلاش کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ بکر اللہ تطمََ اندالقلوب کہ دلوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کس چیز میں اللہ کے ذکر میں اور اللہ کا ذکر کیا ہے نماز اللہ کا ذکر ہے تلاوت کلام پاک اللہ کا ذکر ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا تفسیر پڑھنا قرآن سے حکام و مسائل اخذ کرنا یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہیں پھر سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا نبی علی ستّام کی سکائی ہی دعائیں پڑھنا ازکار پڑھنا یہ سب اللہ کے ذکر کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں وضک رحم اللہ فی من آئندہ اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اب اللہ کے پاس کون ہیں اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے عظیم فرشتے اللہ کے پاس ہیں آپ اللہ کا ذکر کریں گے کہاں لوگوں میں گنگار قسم کے انسانوں میں تو اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ کرے گا مخلف فرشتوں میں تو آپ نے اللہ کا تذکرہ کیا اس کے بدلے میں کتنا کچھ آپ کو مل گیا فرشتے آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں فرشتے آپ کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہو رہی ہے دل میں اطمنان نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر مخلف رشتوں میں کرتا ہے تو یہ اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں ان فضائل کو سننے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور اللہ کے ذکر کے علاوہ جو بھی وقت گزرتا ہے یوں سمجھے کہ شاید وہ ضائع ہو رہا ہے نبی علی سعۃ اسلام کا کیا حال تھا یہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا تو ہم آئندہ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے باب ہے باب نمبر دو باب فضل دوام الذکری مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی فضیلت ایک ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ایک ہے مسلسل کرتے رہنا غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا تو فضل و تمام ذکری مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی فضیلت حدیث نمبر نو سو بتالیس نائن فور ٹو میم اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام مسلم انعائشت قالت روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے قالت و فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ احیانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کب الحیانی ہر وقت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اب یعنی کہ دن کے ٹائم بھی اللہ کا ذکر رات کے ٹائم بھی اللہ کا ذکر تنہا بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر لوگوں میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر صبح و شام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے رب رات کو سوتے تو اللہ کا ذکر کر کے سوتے صبح اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے کبھی شام کے اسکار کبھی صبح کے اسکار کبھی ہر نماز کے بعد کے اسکار کبھی گھر میں داخل ہونا ہونے کے لیے دعا کبھی گھر سے نکلنے کی دعا کبھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کبھی مسجد سے نکلنے کی دعا تو آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نبی علی السلاۃ وسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کا ذکر وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ با وضو ہوں اور اللہ کا ذکر کریں بڑی عمدہ بات ہے لیکن اگر آپ کسی وقت وضو کی حالت میں نہیں ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کریں ایسا نہ ہو کہ آپ وضو نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر تر کر دیں وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے اس سے جو اللہ کا ذکر وضو کے بغیر کرتا ہے لیکن وضو کے بغیر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے جو اس وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں حدیث نمبر نو سو نائن فور تھری اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بھی امام مسلم ہیں الحمد الاسیدی روایت کس سے حندلہ سے حندلہ بن ربیع حندلہ بن ربی بن صیفی اور اسیدی ہیں تمیمی ہیں اور یہ کاتب ہیں لکھنے والے تھے بلکہ نبی علی اسلام کے کاتب تھے آپ کے لیے لکھا کرتے تھے اسی لیے آگے کیا کہا جا رہا قالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں یہاں قالا سے مراد وہ راوی ہیں جو حنزلہ سے پہلے ہیں ابو عثمان نہدی ابو عثمان نہدی حنزلہ اسیدی کا تعارف کروانے لگے ہیں کہ وقان امن کتابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حنزلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے جو آپ کے لیے لکھا کرتے تھے وہی نازل ہوتی کبھی آپ کسی سے کہہ دیتے کبھی کسی سے کہہ دیتے کہ اس کو لکھو تو آپ کے کئی ایک کاتب تھے ان میں ایک امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں یہ حنزلہ اسیدی بھی ہیں قالا یہ کہتے ہیں کون حنزلہ لقینی ابو بکر فقال کیف انتا کہ مجھے ابو بکر ملے تو کہنے لگے کئی فنتا تم کیسے ہو ہمارے پہلے خریف راشد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ملے ہیں ان کی ملاقات ہوئی کسے حنظلہ سے اور ایک دوسری رویت میں آتا ہے جو ترمدی میں آئی ہے کہ اس وقت حنظلہ رو رہے تھے ان یعنی کے جناب ابو بکر اور جناب حنضرہ کا آمنا سامنا ہوا تو حنظلہ رو رہے تھے تو جناب بکر کا کہا کیف کہ تھا تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا کیفیت ہے تمہاری کیا صورتحال ہے یا حنزلہ تو اے ہنزلہ قال وہ کہتے ہیں کون حنزلہ قلت تو میں نے کہا نافق فکا حنزلہ تو حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں حنزلہ کیا ہو گیا منافق ہو گیا قال ابو بکر کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ ہر ایب سے پاک ہے لیکن عربی عرب لوگ اس کا استعمال تعجب کے موقع پہ کیا کرتے تھے یعنی کہ مجھے تمہاری بات پہ تعجب ہو رہا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ تم مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والے ہو تو کے اوپر ہو نمازی ہو اور آپ نے آپ کو منافق کہہ رہے ہو تو جناب بکر نے کہا سبحان اللہ ما تقول تم کیا کہہ رہے ہو قال ہنزلہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا نقون و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر بناری ولجنا حتیٰ انا رین اب حنظلہ وضاحت کرنے لگے ہیں کہ میں اپنے آپ کو منافق کیوں سمجھ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حنزلہ منافق ہو چکا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلاۃ اسلام کے پاس ہوتے ہیں یوزکرا بن ناری اس حال میں کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں ڈراتے ہیں جہنم کے ذریعے اور آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں جہنم اور جنت دونوں کے ذریعے جی آپ ہمیں وعظ کرتے ہیں جی ہمیں نصیحت کرتے ہیں کس کے ذریعے جہنم جن کے ذریعے اور جنت کے ذریعے اور اس جملے پہ غور کیجئے ذرا کہ یہ امبیائے کرام نام علیہ الصلاۃ اسلام کی سنت ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں جنت کی ترغیب دیں اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے نام علیہ مصلاط لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اللہ کے واجبات پہ عمل کرو اور آج صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے لیکن کسی غرض کے بغیر کسی مقصد کے بغیر یعنی کہ دنیاوی غرض کوئی نہیں ہوگی یعنی کہ جہنم کا ڈر اس وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے جنت کا شوق اس وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بس ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی خاطر بس اللہ کی محبت میں تو یہ الفاظ ان کے درست نہیں ہے اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی تعظیم میں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی جنت کا شوق رکھنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد جہنم سے بچنا نہیں جنت لینا نہیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ انبیاء کرام علیہ صلاط اسلام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دعون راغب رہابہ کہ وہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم سے دعائیں کرتے تھے کس لیے شوق رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی اور پھر جہنم سے نہ ڈرنا یہ اگر خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ڈراتے ہیں جہنم سے اللہ تعالیٰ چاہتے میرے بندے ڈر جائیں میرے عذاب سے میرے بندے شوق رکھیں میری جنت کا اور اس وجہ سے بھی میری عبادت کریں اور اس وجہ سے بھی میری نافرمانی سے دور رہیں گناہوں سے دور رہیں تو حنزلہ کہہ رہے ہیں جناب صدیق سے کہ ہم اللہ کے رسول علی ساتُسلام کے پاس ہوتے ہیں اس حال میں کہ آپ امیں واز کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں جہنم کے ذریعے اور جنت کے ذریعے تو حتیٰ کا ان تب ہماری حالت کیا ہوتی ہے یہ بتانے لگے ہیں یہاں تک کہ ہم ایسے ہوتے ہیں گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس کو جنت کو جہنم کو یعنی کہ آپ علی سات اسلام کی مجلس میں ہماری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں جنت کو جہنم کو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں جہنم سے امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں جنت کی یعنی کہ ہمارا ایمان اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے فیدہ خرج نامی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں یعنی کہ آپ کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو آفسن ازوا جا ول تو ہم مصروف ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کاروبار زندگی کے ساتھ اب وہی آت وہی جمع ہے جو بھی کسی کا پیشہ ہو جو بھی اس کا کاروبار ہو کھیتی باڑی ہو یا تجارت ہو یا جو بھی ہے اس کا تو جب ہم اللہ کے رسول علیہ سات و اسلام کے پاس سے نکلتے ہیں اپنی بیویوں اپنے بچوں اور اپنے کاروبار زندگی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں فنسینہ کثیرن تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں ان کی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول علیہ سعت اسلام کی مجلس میں ہمیں یاد ہوتی ہیں جن کی میں فکر ہوتی ہے اپنے گھر میں جا کر بیوی بچوں میں مصروف ہو کر وہ چیزیں بھول جاتی ہیں یعنی کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہوں منافق کون ہوتا ہے جس کے دل کی حالت اور ہو اور باہر کی حالت اور ہو یعنی کہ ظاہر اس کا یہ ہو کہ مسلمان ہے دل کے اندر کیا کفر ہے تو حنضہ کہنا چاہتے ہیں میری بھی صورت حال یہ ہے کہ نبی علیہ صرح کی مجلس میں میرا زہر کچھ اور ہے جب گھر میں جاتا ہوں تنہائی میں ہوتا ہوں بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہاں کیفیت اور ہوتی ہے تو قال ابو بکر جناب ابو بکر فرمانے لگے فو اللہ انقا مطلاح اللہ کی قسم ہم بھی ایسی صورت حال کا سامنا کرتے ہیں اگر تمہاری یہ صورتحال حال ہے کہ نبی علی صدام کی مجلس میں کیفیت اور ہوتی ہے بیگم بچوں کے ساتھ کیفیت اور ہوتی ہے تو یہ تو ہماری بھی صورت حال ہے یہ تو ہمارا بھی مسئلہ ہے بے شک ہم بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں فن انا تو آنا و ابو بکر تو میں اور ابو بکر چلے یہ کون کہہ رہے ہیں حنزلہ میں ابو بکر چلے حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ہم نبی علی السلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے کل تو میں نے کہا نا فقا تو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہنزلہ منافق ہو گیا فقاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومادا کا وہ کیسے اس کا کیا سبب ہے کیوں ایسے کہہ رہے ہو کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول نقون و عیند کا تدک بناری ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اس حال میں کہ آپ ہمیں واد و نصیحت کرتے ہیں جہنم کے ذریعے جنت کے ذریعے حتیٰ کنّا ر تو ہماری صورتحال ایسے ہوتی ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں فیدا خرج من الندی کا جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں ہافس الازواد والاولاد والضیعات تو ہم مصروف ہو جاتے ہیں بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کاروبار زندگی کے ساتھ تو نسینا نا ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی علی صاحب السلام کیس کی قسم اٹھا رہی ہیں اللہ کی, اللہ کی. ان کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قسم ہے اپنی مجھے قسم ہے اپنی عزت کی مجھے قسم ہے اپنی کملی کی یا مجھے قسم ہے اپنی زلفوں کی یا مجھے قسم ہے اپنے نالین کی نہیں نبی علی اللہۃ و اسلام کا عمل بھی وہی تھا جو آپ کا قول تھا جو آپ کی تعلیمات تھیں اسی کے مطابق عمل تھا تعلیمات کیا تھیں کہ جب بھی قسم اٹھاؤ اللہ کی اٹھاؤ تو آپ کا ذاتی عمل بھی یہی تھا کہ آپ قسم کس کی اٹھاتے تھے اللہ تعالی کی آپ دیکھیے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری جان کی قسم لیکن کیا کہا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کی جانیں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ تعالی کے کیا ہیں ہاتھ ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم اللہ کے ہاتھوں کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے نہ انہیں بندوں کے ہاتھوں کے ساتھ تصویر دیتے ہیں نہ ہم ان کی تعبیر کرتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اور ہر طرح کے ایب سے پاک ہیں با کمال ہاتھ ہیں ایسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے تو قدرت کہنے والے اگر اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ترجمہ آپ کرتے ہیں قدرت کے ساتھ اور آپ ہاتھ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تعویل ہے پھر یہ کیا ہے یہ تعویل ہے پھر یہ غلط ہوگا تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِن لَو تدو، اِن لَو عندي اگر تم ہمیشہ ان بے شک بات یہ ہے کیونکہ ان اصل میں کیا ان نہ ہو بے شک بات یہ ہے کہ اگر تم ہمیشہ اس حالت پہ رہو اس کافیت پہ رہو جس کیفیت پہ تم میرے پاس ہوتے ہو وفی ذکری اور اگر تم ہمیشہ کس میں رہو اللہ کے ذکر میں لسا فحت تو فرشتے تم سے مسافہ کریں اللہ فروشیکم تمہاری تمہارے بستروں پہ, پہ پہنچ کر وفی فی کی اور تمہارے راستوں میں پہ پہنچ کر اللہ کا ذکر اگر کوئی مسلسل کرے تو اس کی شان کیا ہے اس کا مقام کیا ہے کہ فرشتے مسافہ کرنے کے لیے اس کے بستر پہ, پہ پہنچ جائیں گے وہ جہاں سے گزر رہا ہوگا اس کے راستے میں پہنچ جائیں گے اس عظیم آدمی کے ساتھ میں نے سنام لینا ہے اس سے میں نے مسافہ کرنا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک عجیب و غریب مثال دے رہا ہوں اس کافیت کو سیمانوں میں سمجھنے کے لیے جو مالی قوم کا حال ہے اسی کے مطابق مثال دے رہا ہوں یعنی کہ پھر یہ کافیت بن جائے جیسے لوگ اداکاروں گلوکاروں کھلاڑیوں سے سلام لینے کے لیے مسافر لینے کے لیے لہنوں میں لگ جاتی ہیں ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں آٹو گراف لینا چاہتے ہیں تصویر ان کے ساتھ بنوانا چاہتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ ان کو بڑا عظیم انسان سمجھتے ہیں جب کہ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں تو فرمایا اگر تم ہمیشہ اس حال پہ رہو جس حال پہ تم میرے پاس ہوتے ہو وہ ذکری اور ہمیشہ کس پہ رہو اللہ کے ذکر میں لگے رہو تو تم سے رشتے مسافہ کریں تمہاری بسنوں پہ پہنچ کر اور تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کر ولا کن لیکن یا حنزلہ تو اے ہنزلہ ساتن کوئی گڑی اس طرح ہوتی ہے کوئی گڑی اس طرح ہوتی ہے یعنی کہ کبھی ایمان بہت بلند ہوتا ہے اور کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے کبھی انسان اللہ کے ذکر میں لگا ہوتا ہے اور کبھی اس نے اپنی بیگم کا حق ادا کرنا ہوتا ہے بچوں کا ادا کرنا ہوتا ہے مہمانوں کا کدا کرنا ہوتا ہے کاروبار کرنا ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا ہوتی ہے تو ایک گھڑی اس کے لیے ایک گھڑی اس کے لیے ولیکن یا ہنزلہ لیکن اے ہنزلہ سا آتن و سا کوئی گڑی کس طرح کوئی گڑی کس طرح یا آپ کہیں اے ہنزلہ ایک گھڑی رب کے لیے اور ایک گھڑی اپنے لیے کوئی وقت رب کے لیے کوئی وقت اپنے لیے صلاح مرات یہ الفاظ آپ نے تین مرتبہ کہے کون سے الفاظ ساعتن. یہ کہ لیکن اے ہنزلہ کوئی گھڑی کوئی وقت اپنے رب کے لیے مخصوص کر لو اور کوئی وقت اپنے لیے مخصوص کر لو یہ الفاظ آپ نے کتنی بار کہے تین. تین دفعہ کہے تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سب سے بڑے ولی تھے انہیں اپنے ایمان پہ کوئی فخر نہیں تھا انہیں اپنے ایمان کا غرور نہیں تھا بلکہ ڈرتے رہتے تھے اور آج ہمارا واسطہ عجیب و غریب ولیوں سے پڑا ہے جو دمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ اگر میری بیت نہ کی مجھے نذرانہ پیش نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی ہماری دکان میں آگ لگ جائے گی تو یہ دراصل کون ہے شیطان ہوتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو آخری وقت تک ڈرتا ہی رہتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے جناب عثمان بن عفان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں غالب نبود شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا رونا شروع کر دیتے تھے جناب عمر فروق پریشان رہتے تھے تو یہ جو حقیقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں انہیں اپنی عبادت پہ یا جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی فخر نہیں. نہیں ہوتا اور اسے یہ پتا چلا کہ وعض و نصیحت میں جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کے متاثر ہوتے ہیں ان کا اللہ پ ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا شوق عبادت بڑھ جاتا ہے اور جو کہیں کسی سے کہ تم کیا ہر وقت جنت جنم کی باتیں کرتے رہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علی سات اسلام اور صحابہ اکرام کے کے طریقہ کار پہ نہیں ہے اس معاملے میں اور اسی بھی پتا چلا کہ بیگم بچوں کو ٹائم دینا کاروبار کو ٹائم دینا کوئی جرم نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے کوئی گناہ نہیں, نہیں, نہیں ہے نہیں اور پھر آخر میں وہی بات کہ پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہنے کی کیا فضیلت ہے کیا شان ہے کیا مقام ہے اس کے بعد باب نمبر تین باب فضل تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت تحلیل ضمرات کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا تو لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت حدیث نمبر نو سو چوالیس نائن فور فور قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رضی اللہ عنہ ہو روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعالن ہو سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال منق وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملکو و لہ الحمد وہو اللہ کل شعین قدیر جو کہے کیا کہے لا اب یہ وظیفہ دھیان سے سنا جائے یہ ذکر دھیان سے سنا جائے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور یہ حدیث سننے کے بعد مجھ سمیت ہر ایک کو یہ عظم کرنا چاہیے کہ میں اس وظیفے پہ عمل کروں گا اور یہ فضائل حاصل کروں گا تو آپ علی سب نام فرما رہے ہیں کہ جو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں معبود تو کافی ہیں کئی لوگ گائے کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے گائے کو معبود بنا لیا اور کئی لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے درختوں کو معبود بنا لیا اور کئی لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے قبروں کو معبود بنا لیا اور کئی لوگ سورج چاند ستارے اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو معبود بہت سارے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے آپ کہیں گے یہ برحق ترجمہ کہاں سے آ گیا تو جو لوگ عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ لا علا کے بعد ایک لفظ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے موجود نہیں ہے لیکن وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے اور یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا کیا نام ہے تو آپ کہیں گے دانش آپ کہیں گے بدیر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام بدیر ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام دانش ہے لیکن کہنے والے کو بھی پتا ہے سننے والے کو بھی پتا ہے کہ دانش کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام دانش ہے تو ایسے ہی لا الہ کے بعد ایک لفظ ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے مذکور نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا لا الہ حق لا الہ حق جیسا کہ قرآن میں آت ذا کے بی ان اللہ هو الحق کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہیں وہ انََا دون امدون ہی الباطل اور اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے اسی لیے کئی لوگ اردو میں ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق کو یہ لائکو کس کا ترجمہ ہے اسی حق کا <coughs> وح دہ وہ کیا ہے تنہا ہے تو اللہ کے لوا کوئی مابود برحق نہیں معبود ہیں لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں عیسائی عیسائی علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہیں جی. اور عیسیٰ علیہ السلام معزز ہیں محترم ہیں نبی. ہمارے ہم ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عبادت کے لائق وہ بھی نہیں ہیں اور کئی لوگ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں آپ سے دعائیں کرتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور آپ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں <سلام> تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برق نہیں واہدہ تنہا ہے لا شریک لہو <سلام> اس کا کوئی شریک نہیں ہے کس چیز میں عبادت میں ربوبیت میں لہ الملکو اسی کی بات چاہیے یہاں پہ دیکھیے گا کہ عربی زبان میں ترتیب یوں ہوتی ہے الملک لہو کہ بادشاہی اس کی ہے لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا ہے لہو کو پہلے لایا گیا ہے اس کی اور ملک کو بعد میں کر دیا گیا ہے تو اب معنی کیا ہو گیا صرف اسی کی بادشاہی ہے یعنی کہ حقیقی بادشاہ وہی وہ ہے اور یہ دنیاوی بادشاہ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے یہ خاک بادشاہت ہے کہ انسان ڈرتا رہے کہ کب میرا سیکورٹی گارڈ مجھے مار دے گا کب فوج تختہ اڑ دے گی میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی کب میں ویسے فوت ہو جاؤں گا کب میں ایسا بیمار ہو جاؤں گا کہ بادشاہت مجھ سے چھن جائے گی تو حقیقی بادشاہت کس کی ہے اللہ کی لہ الملکو اسی کی بادشاہت ہے وہ الحمد اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں لیکن دنیا میں جس قدر تعریف ہو رہی ہے اس کا حقدار صرف وہی ہے اب آپ کہیں گے کہ کافر لوگ تو اللہ کی حمد نہیں بیان کرتے جی وہ تو اللہ کی تعریفیں بیان نہیں کرتے جی وہ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی ہے وہ اللہ کی کرنا نہیں چاہتے اس لیے ان کو جو ثواب نہیں ملے گا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں کہ ان کو جو ثواب ملے لیکن حقیقت میں وہ تعریف کس کی بنتی ہے اللہ کی کیوں کیونکہ آپ اس کی تعریف کریں گے کس وجہ سے کہ اس کا قد لمبا ہے تو لمبا قد کس نے دیا اللہ, اللہ نے آپ اس کی تعریف کریں گے اس لیے کہ وہ ذہین ہے اس کو ذہان کس نے دی اللہ, اللہ نے آپ اس کی تعریف کریں گے اچھا سینسدان ہے تو اس کو یہ عقل کس نے دی اللہ نے دی تو آپ جس کی جس وجہ سے بھی تعریف کریں گے حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی بنتی ہے کیونکہ یہ خوبیاں دینے والا کون ہے اللہ وہ اعلیٰ کلی شین قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ قدرت نہ رکھتا ہو جو چاہے سو کرے وہ آج بے بس یا لاچار نہیں ہے تو اب یہ وظیفہ کیا بنا یہ ذکر کیا بنا لا الا اللہ لا شری قل لہ الملکو و لہ الحمد وحو اللہ کل شدیر اچھا جی اب یہ دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا کیا ملے گا کیا اس کی اہمیت ہے تو آ فرماتے من قالا جو یہ دعا پڑھے جو یہ ذکر پڑھے فی یوم میں عطا مرہ ایک دن میں سو بار چاہے ایک ہی وقت میں پڑھ لے چاہے پچاس مرتبہ صبح پچاس مرتبہ شام کو جی یا ہر نماز کے بعد بیس بیس مرتبہ پڑھ لے جیسے جی جی جی جی آپ جی کی سہولت ہے تو کانت جی لہو عدل آشری جی کا تو یہ الفاظ یہ وظیفہ اس کے لیے کس کے لیے جو پڑھے گا اس کے لیے دس غلاموں کے برابر ہوگا کیا مطلب دس غلاموں کے برابر ہوگا یعنی کہ اس کو ثواب ایسے ملے گا گویا کہ اس نے دس غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے اور ایک غلام کرنا غلام آزاد کرنا اس کے اوپر بے پناہ جر ثواب ہے آپ نے غلام آزاد کیا آپ نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا ہے آپ نے اس کی آنکھوں کو آزاد کر دیا ہے اس کے کانوں کو آزاد کر دیا ہے اس کے بالوں کو ایک ایک ازب پہ آپ کو ثواب ملنا ہے تو یہ دس غلاموں کا ثواب ملے گا آپ کو اگر ایک دن میں سو مرتبہ آپ یہ ذکر پڑھتے ہیں یہ وظیفہ کرتے ہیں وہ قطیبت لہو می حسنا اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جائیں گی وہ محیط انہو میں اور اس کے سو گنا مٹا دیے جائیں گے اس کی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی وکانت لہو حضمن شیخان اور یہ وظیفہ یہ الفاظ اس کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے یوم کا اس کے اس دن میں حتیہ یومسیا یہاں تک کہ شام کر لے صبح اس نے یہ الفاظ پڑھے ہیں تو شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا آج لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہمارا بھائی پریشان ہے کیا پریشانی ہے جی جنوں کا قبضہ ہے جن تنگ کرتے ہیں شیطان تنگ کرتے ہیں تو بھئی ان شیطانوں سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے فکر کریں ازکار کا اہتمام کریں دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے کتنا ثواب ہے اس کا اور ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ یہ پڑھنے والا شیطان سے محفوظ رہے گا يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ ابھی اور کوئی اس سے افضل چیز نہیں لا سکے گا جس چیز کو یہ لے کر آیا ہے یعنی کہ اس کے عمل سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا اس کے عمل سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا, کا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اسی کا عمل سب سے عظیم ہوگا وَلَمْ ولم یادن اب ہی اور کوئی اس سے افضل عمل نہیں لا سکے گا کس سے افضل جس عمل کو یہ لے کر آیا ہے جو عمل اس نے کیا ہے اللہ أَحَدٌ سوائے و شخص کے عامر اختر امندال کا جو اس سے بھی زیادہ عمل کرے کیا مطلب اس نے یہ وظیفہ کتنی بار کیا ہے سو بار, سو بار. اب اس سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا سوائے اس کے جو یہ وظیفہ اس سے بھی زیادہ پڑھ لے دو کوئی دو سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے دی. کوئی تین سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو یقیناً وہ تو اس سے آگے, آگے نکل جائے گا دی. ورنہ کوئی اس سے آگے نکل نہیں سکے گا دی. ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ امال کر لے وہ امال یعنی کہ اس ذکر کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں دیگر نیک مال بھی ہو سکتے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنی توحید کتنی پسند ہے توحید جب کے جب الفاظ کتنے پسند ہیں تو اس ذکر میں وظیفے میں چونکہ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے اللہ کی حمد و کا تذکرہ ہے اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ ہے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے تو یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان الفاظ پہ اللہ اس قدر اجر و ثواب دے رہا ہے اس کے بعد باب نمبر چار باب فضل و والتحمیدی و تحمیدی تصبیح بیان کرنے کی فضیلت سبحان اللہ کہنے کی فضیلت و اور الحمد کہنے کی فضیلت و اور اللہ اکبر کہنے کی فضیلت اس سے پہلا باب کس کے بارے میں تھا لا اللہ کے بارے میں اب ان تین چیزوں کے بارے میں کہ ان کی کیا فضیلت ہے حدیث نمبر نو سو پینتالیس نائن فور فائیو خاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابھی ہو رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعلن ہو سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ تمرہ حقط خطاحو و, و انکانت مثلا مثل زبد بہری جو کہے سبحان اللہ ایک دن میں سو بار جو ایک دن میں سو بار کیا کہے سبحان اللہ و بھی ہم دی تت خطایا ہو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ جتنے ہوں سمندر کی جاگ جتنے گناہ ہوں تب بھی مٹا دیے جائیں گے لیکن کون سے گناہ مٹائے جائیں گے پہلے نمبر پہ یہ وضاحت کہ وہ گناہ جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے باقی رہے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے تو وہ تب تک معافی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان بندوں سے معافی نہیں لیں گے اگر آپ نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے زمین پہ قبضہ کیا ہے جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے آپ کو قرض دیا تھا نیکی کی تھی آپ وہ واپس نہیں کر رہے کسی کی آپ نے غیبت کی ہے کسی کو آپ نے گالیاں دی ہیں کسی کی آپ نے لوگوں کے سامنے بےزتی بیست کی ہے کسی کو آپ نے تھپڑ مارا ہے تو یہ چیزیں ایسے ازکار سے معاف نہیں ہوتی اس بندے کو رادی کرنا ضروری ہے اس سے معافی لینا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ ایسے وظائف اور اذکار سے کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آپ توبہ کر لیں گے اگر آپ یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سودی ملازمت کر رہے ہیں سود آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میرا یہ گنا معاف ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے سود والا گنا تب معاف ہوگا جب آپ چھوڑ دیں گے توبہ کر لیں گے پھر یہ ذکر بھی کام آئے گا سبحان اللہ بی حمد ہی اس کا معنی کیا ہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ یعنی کہ ایک ہی وقت میں میں اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہوں اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں ایک طرف میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور دوسری جانب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام کمالات کس کے ہیں اللہ کے ہیں سب خوبیاں کس میں ہیں اللہ میں ہیں اس کے بعد حدیث نمبر نو سو چھیالیس نائن فور سکس کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی ہو رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ تلانو سے قال وہ کہتے ہیں قال قالنبى صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس نے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم تانی حبیب دو کلمے ہیں اور کلمے سے مراد یہاں پہ ہیں دو جملے ان کے دو جملے دو ایسے جملے ہیں حبیب طانی جو رحمان کو بہت پیارے لگتے ہیں جن سے رحمان کو محبت ہے خفیف علی اللسان جو زبان پہ ہلکے ہیں فقیل فی المیزان جو ترازو میں بھاری ہوں گے سبحان اللہی سبحان اللہ العدیم. بڑی عظیم حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے اسی لیے دینی اداروں میں جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو تقریب منعقد کی جاتی ہے جس تقریب میں کسی بڑے عالم دین کو بلایا جاتا ہے اور وہ آخری حدیث پہ درس دیتے ہیں تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے علماء کرام نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں ذکر بھی بتایا جا رہا ہے اور عقیدہ بھی دیا جا رہا ہے عقیدہ کیا ہے نمبر ایک کہ حبیب عطان الرحمان یہ دونوں جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں رحمان کو محبوب ہیں تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے ان اللہ حب الطوابین اللہ محبت کرتا ہے کن سے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے کن سے پاک رہنے والوں سے جو نجاست سے دور رہیں پلی چیزوں سے دور رہیں تو یہ چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں آپ اختیار کریں تاکہ اللہ کی محبت آپ بھی حاصل کر لیں تو جب آپ وہ الفاظ پڑھیں گے جن سے اللہ کو محبت ہے تو آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے اللہ کے محبوب بندے آپ بھی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کی صفت کو مانتے ہیں جی یہاں پہ بھی ہم تعویل نہیں, نہیں, نہیں کریں گے ورنہ ایسے لوگ موجود ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو کہتے ہیں محبت سے مراد کیا ہے جی کہ اللہ انعام کرتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے یعنی کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہتے ہیں محبت سے مراد کیا ہے جی اللہ ان کو اجر و ثواب دیتا ہے اللہ ان پہ احسان کرتا ہے اللہ ان کو انعام دیتا ہے محبت کے لفظ سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے لفظ محبت کو ثابت نہیں کرنا چاہتے جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت ہر ایب سے کمزوری سے پاک ہے انسان کی محبت میں کمزوریاں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جیسے سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہتا جی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں تو انسان کی محبت میں کمی. کمیاں ہیں کتایاں ہیں کمزوریاں ہیں جبکہ اللہ کی محبت ہر ایب سے ہر کمزوری سے پاک ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جن سے کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بندوں کی محبت کی طرح ہے کشمیر نہیں دیں گے اور اللہ کی محبت کی کوئی تفصیل یا کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے خالق کے شجان شان ہونی چاہیے اس کے بعد یہ دو جملے محبوب ہیں کس کو ال رحمان ہی رحمان کو تو رحمان کیا اللہ کا نام اللہ کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام کیا رحمان اور رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کے نام اللہ کی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کہ عام طور پہ ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جی تو ایسے ہی رحمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں رحمان نے یہ کہا جی رحمان یہ فرماتا ہے رحمان کی یہ تعلیمات ہیں تو رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو لفظ اللہ اللہ کے نام اللہ کی طرح استعمال ہوتا ہے جی تو یہ اللہ کے نام اللہ کی صفت رحمت پہ دلال کرتا ہے رحمان رحمت کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت کرنے والا ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے رحمت خفی علی اللیسان یہ دونوں جملے زبان پہ کیا ہیں ہلکے ہیں یہ کہتے ہوئے زور نہیں لگتا مشکل پیش نہیں آتی اللہ البحمدی سبحان اللہ العظیم کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہتے ہوئے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پھر بھی آپ نہیں کہتے یہ آپ کی بدقسمتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں پھر تو آپ کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اوپر کرم فرماتا کہ میں بھی تیرا ذکر کر سکوں یا اللہ دنیا ذکر تیرا کر رہی ہے اور لوگ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور میں کہاں پھنسا ہوا ہوں تیرے ذکر سے محروم ہوں تیری نمازوں سے دور ہوں یا اللہ میرے اوپر قلم کر میری مدد کر اسی لیے نبی علی سات وسلام نے جناب محاد بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد رب آئینی اعلیٰ دکری کا و شکری کا وہ حسنی عبادتک کہ یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں محتاج. اب اللہ کی مدد کیسے ملے گی اللہ سے دعائیں کریں اللہ کو منائیں اللہ کے سامنے روئیں جی. تو یہ الفاظ زبان پہ بہت ہلکے ہیں فقی جی. فی المیزان لیکن جی. میزان میں ہلکے نہیں ہوں گے ترازو میں ہلکے نہیں ہوں گے اس سے پتہ چلا کہ میزان ترازو ایک حقیقت ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک ترازو کیم کریں گے ترازو رکھیں گے ونازا الموادین القصعمہ <الْقِيَامَة> قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو کیم کریں گے اللہ تعالیٰ روز قیامت تولیں گے کس کو ہمارے اعمال کو تولا جائے گا روز قیامت کس کو ہم ان رجسٹروں کو ان صحیفوں کو جن پہ ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے رودے قیامت تولا جائے گا کئی دفعہ صحب عمل کو انسان کو تو ترازو حقیقی چیز ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں میں کہاں کہاں یہ بات کروں کہ اس کی بھی تعویل ہوتی ہے اس کی بھی تعویل ہوتی ہے شیطان نے ہمیں تعویل کے راستے پہ لگا دی ہے اللہ ایک چیز بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں آگے سے نہیں جی اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے اب کہتے ہیں ترازو سے مراد کوئی حقیقی چیز نہیں ہے ترازو سے مراد ہے انصاف ہم کہتے ہیں ترازو بھی حقیقت ہے اور اس ترازو کے ذریعے انصاف بھی ملے گا ترازو ہے بقاعدہ اس کے دو پلڑے ہوں گے دو پلڑوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں تو اس لیے ترازو کیا ایک حقیقت ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے تو اب نبی علیہ سات اسلام نے پہلے شوق پیدا کیا ہے پہلے وہ دو جملے بتائے نہیں ہیں پہلے شوق پیدا کیا ہے تاکہ سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہو جائے ان دو جملوں کو جاننے کے بارے میں اور ان کا ذکر کرنے کے بارے میں تو آپ نے کیا کہا ہے کہ دو جملے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں اد میں بہت باری ہوں گے وہ کیا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ العدیم. کہ میں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ یعنی کہ جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس ایپ سے پاک ہے اس ایپ سے پاک ہے اس ایپ سے پاک ہے وہاں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اللہ میں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے, بھی خوبی ہے۔ تو تسبیح کیا ہے مثال کے طور پہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی کوئی بیوی بی نہیں ہے اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی اللہ بے بس نہیں ہے یہ کیا ہو رہی ہے تصویر اور حمد کیا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہر آواز کو سننے والا اللہ ہر ایک کو دیکھنے والا کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں کون سا اللہ العظیم جو عظمتوں والا ہے جو بہت بڑا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے تین نام آئے ہیں اللہ رحمان اور عظیم اور کئی ایک صفات کا تذکرہ ہے ایک کہ اللہ محبت کرنے والے ہیں اور رحمان سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چل رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پتا چل رہا ہے کہ ترازو روزے قیامت آمد کیا جائے گا تو اس لیے اس حدیث میں ایک عظیم ذکر بھی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو نائن فور سیون حدیث نمبر نو سو سینتالیس میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم انساعد بن بن ابی قال رویت ہے جناب بن ابو وقاس رضی اللہ تعالی سے وہ کہتے ہیں اور یہ جناب سعد کو میں سے جن کو نبی علیہ سات اسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی اور یہ وہ ہیں جن سے نبی علی سب سلام نے کہا تھا ارمی سادو فدا کا ابی و امی عہد کی لڑائی میں آپ نے کہا تھا جنگ عہد میں کہا تھا کہ ساتھ دشمنوں پہ تیروں کی بارش کر دو تم پہ میرے ماں باپ قربانو یہ چیز تمہیں ملتی ہے کہ صحابہ کے نام آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربانو لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جناب صاحب سے کہ تم پہ میرے ماں باپ قربانوں قال یہ کہتی ہیں عند رسول نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فقال تو آپ نے کہا جیزو احد کم یکسن کیا تم میں سے کوئی اس بات سے آجز ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمائے یعنی کہ کیا تم ایک ہزار نیکیاں کمانے سے آجز ہو تم یہ کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کرتے کام کیا کرو کیا تم میں سے کوئی روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے آجز ہے فص علہ سلوم تو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کئی فیک صب و حسنا ہم میں سے کوئی کیسے ایک ہزار نیکیاں کمائے خالا تو آپ نے کہا یوسب تصبیح سو بار اللہ کی تسبیح کرے کتنی بار سو, سو بار, بار. مثال کے طور پہ سبحان اللہ کہہ لے یا سبحان البی ہمدی کہہ لے تو سو بار تصبی کرے فیوک تب لہو الفسن تو اس کے حق میں ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی او یو ہن الفتی یا اس سے ہزار غلطیاں ہزار گنا مٹا دیے جائیں گے اور یہاں بھی لفظ کیا ہے او کا جس کا من کیا ہوتا ہے یا یعنی کہ یا ہزار نیکیاں ملیں گی یا ہزار گناہ ختم ہوں گے لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے محدث اور فقی ہیں اور انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم شریف کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں لفظ او آیا ہے یعنی کہ یا کا لفظ لیکن کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں او کی بجائے واؤ کا لفظ آیا ہے پھر مانا کیا بنے گا کہ جو سو مرتبہ تسبیح کرے اللہ تعالیٰ کی اس کے حق میں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہزار گنا ختم ہو جائیں گے یا دونوں, کا یعنی دونوں, دونوں کام اس کے ہو جائیں گے تو امام نبوی کہتے ہیں کچھ نسخوں میں واؤ کا لفظ آیا او کا نہیں آیا اور پھر ایک امام ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی لفظ ٹھیک ہے کون سا کا <سخن> <تصفح> تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر انسان سو دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اس کے حق میں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے ہزار گنا ختم کر دیے جائیں گے مٹا دیے جائیں گے باب نمبر پانچ باب اتسبی ہو اول دن کے آغاز میں اور سوتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنا حدیث نمبر نو سو اڑتالیس نائن فور ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان علی رضی اللہ عنہ حدیث کے لابی کون ہے جناب علی اور جناب علی کن میں سے ہیں آلے بیت میں سے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابود نسائی ترم دن ماجہ ان میں آل بیت کی احادیث نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آل بیت کی احادیث موجود ہیں کون کہتا نہیں ہے پہلے نمبر پہ تم لوگوں نے آل بیت کو محدود کر دیا ہے ورنہ امہات المؤمنین آپ کی بیویاں آلے بیت میں سے ہیں آپ علی ست اسلام کے مسلمان چچا اور چچاؤں کے مسلمان اولاد آلے بیت میں سے ہیں اور پھر جناب حسن و حسین جناب فاطمہ جناب علی یہ بھی آلے بیت میں سے ہیں تو ان کی جب آپ احادیث دیکھیں گے تو بہت ساری عادیث ہیں اور اگر ہم ان آل بیت کی طرف دیکھیں جن کو تم آلے بیت مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں ان کو لیکن باقی کو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو تو اگر ان کی طرف دیکھ لیں تو ان کی احادیث بھی موجود ہے تو یہ جناب علی ہیں اب آپ دیکھیں کہ جناب علی کی احادیث بخاری مسلم میں جناب عثمان جناب عمر جناب بکر سے بڑھ کر ہے تو جناب علی سے روایت ہے جناب علی بتا رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکیت کی کس چیز کی شکیت کی اس کی جس کا وہ سامنا کر رہی تھی چکی کی وجہ سے چکی کی وجہ سے جب چکی پہ وہ آٹا پیستی تھیں تو جس مشقت کا ان کو سامنا تھا جس مشکل کا ان کو سامنا تھا اس کی انہوں نے شکایت کی کس سے جناب علی سے اپنے خامد سے تو اس چکت جناب فاطمہ نے کیا کیا شکایت کی کس چیز کی شکایت کی ما تلقا نر رہا اس مشقت کی اس شدت کی جس کا وہ سامنا کر رہی تھی چکی میں سے مما تتن اس وجہ سے وہ چکی کو پیسا کرتی تھی اس میں آٹا پیسا کرتی تھی تو ان تک یہ بات پہنچی کن تک؟ جناب فاطمہ تک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی ابھی سبین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے ہیں کون لائے گئے ہیں قیدی یعنی کہ جنگ ہوئی ہے اور جنگ میں کئی کافر جو ہیں وہ قیدی بنے ہیں اب کیا ہوگا اب ان کو بطور غلام اور بطور لونڈی صابۂ اکرام میں تقسیم کیا جائے گا اور ان آزاد لوگوں کو غلام لونڈی بنا لینا یہ وہ چیز تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ اسلام نے اس کا آغاز کیا ہو البتہ اسلام نے اس کو اچھی شکل دی ہے اسلام نے غلام و لونڈیوں کو حقوق دیئے مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا کھانا ان کو کھلاؤ جیسا لباس خود پہنتے ہو ویسا لباس ان کو پہناؤ اور کہا گیا کہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے متحد کر دیا ہے ان سے مشکل کام نہ لو مشکل کام لو تو ان کی مدد کرو تو غلام لونڈیوں کو اسلام نے کیا دیا حقوق دیئے ہیں البتہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فوری طور پہ ان سب کو آزاد کر دو آزاد کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن ایسا آرڈر نہیں دیا واجب قرار نہیں دیا اسلام نے ان کو مسلمان گرانوں میں تقسیم کر دیا ہے مسلمان گھروں میں رہیں گے تو کیا ہوگا جہنم کی آگ سے بچنے کا ان کو موقع ملے گا دیکھیں گے مسلمان دین پہ کیسے عمل کرتے ہیں تلاوت کیا کرتے ہیں تو ان کو بھی دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور ان میں سے کئی مسلمان ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے جنت کے وارث بن جائیں گے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام قدم بقدم کہتا ہے غلام کو آزاد کرو لونڈی کو آزاد کرو قسم توڑ دی آپ نے کفارہ دیں کیا کفارہ دی غلام آزاد کریں آپ غلطی سے قتل کر بیٹھے ہیں کسی مسلمان کو دیگر امور کے علاوہ ایک چیز آپ کے اوپر یہ ہے کہ غلام آزاد کریں آپ ظہار کر بیٹھے ہیں اپنی بیگم کو ماں کہہ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں جی کفار ادا کریں کیا جی غلام آزاد کریں تو جناب فاطمہ کو یہ بات معلوم ہوئی ان تک یہ خبر پہنچی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لائے گئے ہیں قیدی لائے گئے ہیں فت ہو تو جناب فاطمہ آپ کے پاس آئیں تس الحادمن آپ سے خادم کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ سے کیا کریں خادم کا مطالبہ کریں کہ مجھے خادم چاہیے नहीं. میں ان کے میرے ہاتھ جو ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں کس وجہ سے چکی کی وجہ سے فلم تو وافک لیکن جناب فاطمہ نے آپ کو نہیں پایا فاطمہ جان فاطمہ آپ کی طرف آئیں لیکن آپ موجود نہیں تھے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی فزاکرت علی عائشہ تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کس سے کر دیا ایز عائشہ سے, سے یہ کون بتا رہے ہیں جناب علی بتا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ جناب علی اور جناب عائشہ کا آپس میں تعلق کتنا اچھا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چند غلفہمیاں پیدا ہو گئی تھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن بن گئے تھے جناب علی خود بتا رہے ہیں کہ جناب فاطمہ نے اس عمر کا تذکرہ کیسے کیا جناب عائشہ سے اور پھر یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ نے جناب عائشہ سے تذکرہ کیوں کیا اس لیے کہ جناب عائشہ پہ جناب فاطمہ کو اعتماد تھا آپس میں اچھا تعلق تھا اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ آخری ایام میں نبی علی صلی اللہ علیہ اسلام کے پاس آئیں آپ نے سرگوشی کی جناب فاطمہ نے رونا شروع کر دیا پھر آپ نے سرگوشی کی جناب فاطمہ مسکنانے لگی تو یہ حدیث کس نے بیان کی جناب عائشہ نے بیان کی ہے یعنی کہ آلے بیت کی شان اور ان کا مقام کنوں نے بیان کیا ہے جناب عائشہ وغیرہ نے بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے فجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ سات اسلام آئے فضرت علی کا آشۃ تو جناب عائشہ نے اس عمر کا تذکرہ آپ سے کیا کہ فاطمہ آئی تھیں اور ان کو نہایت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا چکی پیسنے کی وجہ سے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو خادم مل جائے فطانہ جناب علی کہتے ہیں تو نبی علیۃۃ السلّ ہمارے پاس آئے کب وقت دخلنا مضاد یانا۔ آپ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم اپنے بسروں میں داخل ہو چکے تھے فضب نالی تو ہم کھڑے ہونے لگے ہم کھڑے لگے کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں تم کھڑے ہونے لگے بسروں سے اٹھنے لگے فقار تو آپ نے کہا آلہ مکانی تم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہو بستر میں جہاں جہاں موجود ہو وہیں پہ رہو حت وجت و برد قدم الا صدری یہاں پہ ایک لفظ مسلم شریف میں آیا ہے اس حدیث میں موجود نہیں ہے میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جناب علی کہتے ہیں فقع بینا کہ آپ آکر ہمارے درمیان بیٹھ گئے یعنی کہ ایک طرف جناب علی ایک طرف جناب فاطمہ درمیان میں کون بیٹھ گئے نبی علی سات وسلام حت وجت و برد قدم الا یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی فقلا تو آپ نے کہا علا عدالکم اللہ خیرم ص التما کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جو اس سے افضل اور بہتر ہے جس کا تم دونوں نے مطالبہ کیا ہے تم دونوں کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں خادم مل جائے تو یہ مطالبہ دونوں کا تھا یا جناب فاطمہ کا تھا جناب فاطمہ کا تھا لیکن جناب فاطمہ یہ مطالبہ جناب علی کی ردامندی سے لے کر آئی تھی دونوں کی پہلے آپس میں میٹنگ ہوئی تھی مشورہ ہوا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو کیا میں تمہیں اس سے افضل اور بہتر چیز نہ بتا دوں ادا خس تما مزاج جب تم اپنے بسروں میں آ جاؤ جب تم اپنے بستر پکڑ لو اپنے بسروں میں آ جاؤ فکب اللہ ارباطین تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو چونتیس مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو وحمداطلاۃ اصلاطین اور تینتیس مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرو الحمدللہ للہ کہو وسباطوں اصلاطین اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو فلی کا خیرالکما مماثلتما یقیناً یہ بہتر ہے اس سے یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے یعنی کہ چاہیے تھا خادم تو آپ نے اسکار بتا دیئے مراد یہ ہے کہ روزے قیامت تمہیں پتا چلے گا کہ خادم کے بدلے میں جو تمہیں میں ذکر دے کر جا رہا ہوں یہ ذکر کرتے رہو یہ تمہارے لیے خادم رکھنے سے کہیں بہتر کہیں افضل ہے یعنی کہ جناب فاطمہ پہلے کتنا اپنے ہاتھ سے آٹا خود گندم پیسیں گی خود ہی آٹا بنائیں گی اور محنت کریں گی ساتھ اللہ کا ذکر کریں گی ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہوگا اور اس ادیض سے یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر کے کام کرے گی خامن کی خدمت کرے گی اور آٹا گوندنا کھانا بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری ہے یہاں پہ نبی علی سات اسلام نے جناب علی سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ خدمت فاطمہ سے کیوں لے رہے ہو اتنا مشکل کام ان سے کیوں کروا رہے ہو تو پتہ چلا کہ گھر کے یہ کام کرنا خاون کی خدمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ یہ اسکار میں کتنی خیر ہے انسان کے لیے اور پھر نبی علیہ اصلاۃ اسلام کا جناب فاطمہ کے گھر میں آنا جناب علی جناب فاطمہ کے پاس بیٹھنا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جناب فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور جناب علی کا کتنا خیال رکھتے تھے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو انچاس نائن فور نائن میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام مسلم ہیں عن ابن عباسن روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور یہ بھی عالبیت میں سے ہیں اور آج جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نو سو وہ بھی جناب ایشیا ہیں وہ بھی عالبیت میں سے جناب بن عباس سے روایت ہے ان جوریہ وہ کس سے رویت کرتے ہیں جویریہ بنت تہارس الخدایہ سے اور یہ کون ہے ام المؤمنین ممنو کی ماں نبی علیہ السلام کی وائف ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ من عین دیہہ بقرت جناب جوریہ کیا کہتی ہیں کہ بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے من عندیہ ان کے پاس سے کن کے پاس سے جوریہ کے پاس سے بکرتن صبح کب جس وقت آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی تھی جس وقت صبح کی نماز آپ نے پڑھا لی تھی اس کے بعد جناب جوریہ کے گھر سے آپ نکل گئے وہی فی مسجد یہاں جب وہ کون جناب جوریہ فی مسجد اپنی مسجد میں تھی یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے مسجد یہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے یہ نماز پڑھنے کی جگہ جس کو ہم مسلح کہہ سکتے ہیں تو جناب فی مسجد اپنی مسجد میں تھی سم مہاراجہ پھر نبی علیہ السلام واپس گھر میں آئے سورج چڑھ جانے کے بعد چاشت ہو جانے کے بعد اچھی طرح دھوپ نکل جانے کے بعد وہی اد عالیسا آپ واپس آئے جب کہ جوری ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں کہاں اپنی اس مسجد میں فقال تو آپ علی صاحب السلام نے فرمایا معذرتی فالق کی علیہ تم مسلسل اسی حال پہ رہی ہو جس حال پہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا قالت نام جوری فرمانے لگی ہاں میں اس وقت سے اب تک اسی جگہ بیٹھی ہوں اور وہیں ذکر کر رہی ہوں جیسے پہلے اللہ کا ذکر کر رہی تھی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد قلت تو باد کی ارب آ کریمات مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم یوم میں نے تمہارے بعد یعنی کہ تم سے الگ ہو جانے کے بعد تمہارے پاس سے چلے جانے کے بعد میں نے تمہارے بعد چار الفاظ کہے ہیں صلاح تم تین بار چار الفاظ کہ ہیں لیکن تین بار کہیں ہیں لَو اگر ان کا وزن کیا جائے بیما کل ان اذکار سے جو آج سے کہے ہیں کیے ہیں لَوزنت تو یہ چار الفاظ ان تمام اسکار پہ والی ہوں گے ان سے وزنی ہوں گے جو توں نے کیے ہیں <تصفح> یعنی کہ تم صبح سے جی اب تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو جی اور میں نے تمہارے تم سے جدا ہونے کے بعد چار لفظ کہ تین مرتبہ اگر وزن کیا جائے تو ایک پلڑے میں یہ چار الفاظ ہوں جو تین دفعہ میں نے کہے ہیں دوسرے پلڑے میں وہ سارے اسکار ہوں جو صبح سے اب تک تو نے کیے ہیں وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں چار لفظ ہوں گے جو میں نے تین دفعہ کہے ہیں اسے کیا پتا چلا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اذکار کیا کریں جو قرآن ودی سے ثابت ہوں آپ دیگر ازکار کریں گے تو ان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو قدر و قیمت اور شان ان ازکار کی ہے جو نبی علی سات اسلام نے خاص طور پہ سکھائی ہیں آپ کے سکھائے ہوئے ازکار اور پھر جن کی آپ نے امیت بیان کی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ علی اسلام کہ میں نے تمہارے بعد چار الفاظ تین مرتبہ کہے ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے ان اسکار کے ساتھ جو تو نے آج سے کیے ہیں لفظ نتنا تو یہ چار لفظ ان تمام اسکار پہ باری ہوں گے ان سے وزنی ہوں گے جو تو نے کیے ہیں اچھا جی اب وہ کون سے چار الفاظ ہیں جو آپ نے تین تین مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینہ تارسی ومداد مداد سبحان اللہ بھی ہمدی میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد و صناح کے ساتھ عدد اخل کی ہی کتنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کتنی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اللہ کی مخلوق کی تعداد کے مطابق جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و صناح بیان کرتا ہوں یعنی میں کہتا ہوں اللہ کی تصویر اللہ کی حمد و صناح اتنی ہو جتنی اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے اب اللہ کی مخلوق کتنی ہے ممایال مجنوت ربی کا اللہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں ان کو تیرا رب ہی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا و رضا اور اللہ کی تسبیح ہو اللہ کی امدوس نہ ہو اتنی جتنی تسبیح اور حمد پہ اللہ رادی ہو جائیں اللہ کی رضا کے مطابق وزینہ تارسی ہی اللہ کی تسبیح ہو اللہ کی ہم دوس ہو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اب اللہ کا عرش بہت بڑی مخلوق ہے کتنی بڑی آسمانوں سے بڑی مخلوق ہے زمین سے بڑی مخلوق ہے وہ مدا د ہی اور اللہ کی تسبیح ہو اللہ کی ہم دوس نہ ہو اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر یعنی کہ اللہ کے اللہ کا کلام کتنا اللہ کے کلمات کتنے ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتے کلو قان البہرو مدا دلی کلمات ربی الف البہر قبل انطنف کلمات ربی و لو جی انعامی سے ہی مدد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے رب کے کلمات اتنے ہیں تمہارے رب کے الفاظ اتنے ہیں کہ اگر سمندر کا جتنا پانی ہے سارے کا سارا سیاہی بن جائے اور اتنا پانی مزید ہو وہ بھی کیا بن جائے صحیح بن جائے اور اس سارے پانی سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں اللہ کے الفاظ لکھے جائیں یہ سیاح ختم ہو جائے گی اللہ کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے تو آفر مارے دعا کیا سکھائی آپ نے سبحان اللہ ہم دی اللہ کی تصویر اللہ کی ہمد وسنا کتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اتنی جس پہ اللہ رادی ہو جائیں اور اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اور اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر یہ وہ عظیم الفاظ ہیں جو آپ علی صاحب سلام نے کہے ہیں تین مرتبہ اور آپ جناب جوہیریہ سے کہہ رہے ہیں کہ جوہیری جتنا ذکر تو نے صبح سے اب تک کیا ہے وہ ایک طرف اور میں نے یہ چار الفاظ تین تین مرتبہ کہے ہیں یہ ایک طرف میرے یہ الفاظ تمہارے اذکار پہ کیا ہوں گے باری ہوں گے تو ایسے اذکار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جن کی فضیلت نبی علیہ سب نے اس انداز سے بیان کی ہے اب ہم بڑھتے ہیں الفصل السانی کی طرف دوسری فصل وہ کس بارے میں فضل دعا دعا کی فضیلت کے بارے میں پہلی کس کے بارے میں تھی اذکار کے بارے میں اب کیا ہے دعا کے بارے میں پہلا باب باپ لکولی نبی دعوۃ المستاب ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایسی دعا ہے جو قبول ہوگی یعنی کے اللہ نے ہر نبی کو یہ موقع دیا ہے کہ کوئی ایک ایسی دعا کر لو جس کے بارے میں گرنٹی ہے کہ قبول ہوگی جس کے بارے میں کیا ہے گارنٹی ہے انبیاء کے نام علیہ مصطح... علیہ اسلام کی دیگر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن کوئی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہمارے نبی کی کئی دعائیں قبول نہیں ہوئیں مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت میں اختلاف پیدا نہ ہو تو کیا آپ کی دعا قبول ہوئی تھی نہیں قبول ہوئی تھی آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اپنے چچا ابو طالب کے لیے کہ مسلمان ہو جائیں لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو لکول نبی گندا وط مستجابہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی دعا ہے مستجابہ جو قبول ہوتی ہے یدعہ اس کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے و اری دوںخبی اداوتی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو محفوظ رکھوں میں اپنی دعا کا ذخیرہ کر لوں کیوں جی یہ کام کرنا ہے شفا عطن امتی فی الآخرہ آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے تو کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلاط وسلام سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے جس کے بارے میں گارنٹی دی گئی تھی کہ قبول ہوگی لیکن ہمارے نبی نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی آپ نے اسے سٹور کر لیا ہے ذخیرہ کر لیا ہے روتے قیامت آپ یہ دعا کریں گے اور دوسری دیس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہر اس کے لیے ہوگی جس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوا اور اللہ کے ساتھ شرک نے کیا فرمایا فی ناََََََََََۃشا مماتب الَش میری شفاعت ہر اس کو ملے گی جو میری امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں, نہیں, نہیں کرتا تھا تو نبی علی اسلام کی شفات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ شرک سے بچیں بجائے اس کے کہ آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے دعائیں کریں شفاعت کا سوال کریں شفاعت کا سوال کریں گے آپ کو شفات کے لیے پکاریں گے تو یہ دعا ہے یہ تو عبادت ہو جائے گی یہ تو آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو جائے گا اس کی بجائے آپ تو عید پہ کار بند رہیں شرک و بدا سے بچیں تاکہ نبی علی صدلام کی شفات کے آپ حقدار بن دیں البتہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی رودے قیامت تیرے نبی علی صدلام شفاعت کریں گے اس کے بعد یہ حدیث كدرے اس میں تفصیل ہے اس لیے آج درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث مکمل نہیں ہو سکے گی اور میں آپ کو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہتا اللہ رب العزت آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے آپ لوگوں کے امور آسان فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ رس کے حلال دے دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے انہیں قرآن کا حافظ بنائے انہیں دین کا عالم بنائے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت دے اور انہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے ایسی اولاد نہ دے جو عذاب بن جائے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو شفا دے ان سب کو اللہ تعالیٰ عافیت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں درسِ حدیث لیتے رہنے کی دیتے رہنے کی مسلسل توفیق دیتا رہے اور ہماری نیتیں اللہ تعالیٰ خالص کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو اس وقت بھی ہم طالب علم ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں آپ علیہ السلام کی عادیث پڑھ رہے ہوں اور یہ سارا علم روزے قیامت ہمارے کام آئے اور ہمارے خلاف وبال نہ بنے و آخا وانا علی الحمد لل رب العالمین